باب الفوات ومن أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وعليه أن يضوف ويسعى وتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه فوطن و فواتن کا معنی ہے کسی چیز کا فوت ہو جانا رہ جانا بھائی اس باب میں آپ کو بتلائیں گے بھائی کیا چیز حج میں رہ جائے تو حج فوت شمار ہوگا کہ اس کا حج ہی رہ گیا ہے بھائی اور اسی طرح عمرے کے بارے میں بھی بتلائیں گے کہ اس کا کیا حکم ہے یہ بھی فوت ہوتا ہے کبھی کہ نہیں بھائی کہتے ہیں امن بل حجاتوف بھی آرافاتا اور جس نے احرام باندھا حج کا بس فوت ہو گیا اس سے وقوف وقوف آرفا بھائی آرفا کا وقوف اس سے فوت ہو گیا بھائی عرفہ نہیں پہنچ سکا حسر النحر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی یوم النحر میں سے بھائی دسویں تاریخ کی فجر طلوع ہو گئی بھائی دسویں تاریخ اور میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ عرفہ کا وقت بھائی وقوف عرفہ کا وقت کب سے کب تک ہے نویں نویں ذلحجہ کی زوال کے بعد سے لے کر اگلے دن کے طلوع تک بھائی یہ سارا وقت ہے یہ سارا وقت نکل گیا وہ عرفہ نہیں پہنچ سکا یہاں تک کہ اگلے دن کی فجر طلوع ہو گئی یعنی عید کے دن کی یوم یومنخر کی بھائی فقت فاتح الحج تنگی اس کا حج کیا ہو گیا, فوت ہو گیا بھئی اب کیا کرے بھائی یہ تو حج کے لیے حلال ہوگا حج تو فوت ہو گیا بھائی والے ہی اس پر یہ جو ہے طواف کر لے اور سعی کر لے اور حلال ہو جائے بھائی طواف کرے اور کر لے گا بھائی اور حلال ہو جائے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی حج من قابل اور قزا کرے حج کی من قابل من عام مِن قابل بھائی عام کہتے ہیں سال کو قابل آنے والا آنے والے سال میں حج کی قضا کرے یعنی آئندہ سال کیا کرے گا حج کی قضا کرے گا بھائی قضا کرے گا والا دم آلے اور اس پر دم نہیں ہے مولانا اس لیے کہ دم تو کس لیے تھا حلال ہونے کے لیے تھا اور یہ کس کے ذریعے حلال ہو گیا عمرے کے افعال سر انجام دے کر حلال ہو گیا اب اس پر دم نہیں ہے بھائی سورج سمجھ میں آ وہ بھائی عرفہ جس کا رہ گیا اس کا حج ہی رہ گیا لہذا اب احرام باندھا ہوا ہے کیا کر لے گا سب کر لے سای کرے اور بال منڈوالے یا بال چھوٹے کروائے حلال ہو جائے گا بھائی اور اگلے سال آئندہ سال اس کو حج کی قضا کرنا پڑے گی اور اس پر دم بھی نہیں ہے بھائی ول عمر تو لاتو اور عمرہ جو ہے وہ فوت نہیں ہوتا یہ فوت نہیں ہوتا مولانا وہیزۃ فی جمی اڑستانتی اور یہ جائز ہے سارے سال میں بھائی اس تو سارے سال میں ہوتا ہے عمرہ تو یہ فوت نہیں حج کا تو وہ مخصوص دن ہے مولانا عرفات کا وہ گزرا تو ختم ہوا بھائی تو کہتے ہیں وہی اجاعزت انفی جمی اڑنا اور یہ جائز ہے سارے سال کے اندر اللہ عام مگر پانچ دن یو کرا ہو فی الوحا ہا مکرو ہے عمرہ کرنا فی ان ایام کے اندر وہ کون کون سے دن ہیں کہتے یوم آرف تھا ایک یوم عرفہ ہے و یوم النحر اور دوسرا یوم النحر ہے وہ ایام تشریق اور ایام تشریق ہے یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ یعنی معلوم ہوا نو ذیل حجا دس ذیل حجا گیارہ بارہ تیرہ یہ پانچ دن ہیں والا نا جن میں عمرہ مقروب ہے بھائی ول عمرہ تو باقی عمرہ کرنا کہتے ہیں یہ سنت ہے والا نا سمجھ میں آئے بھائی بعض ایمان واجب یہ فرض لکھا ہے ہمارے نزدیک یہ سنت محقدہ ہے بھائی عمرہ کرنا حج تو فرض زندگی میں ایک بار ضرور کرنا ہے عمرہ البتہ ہمارے نزدیک سنت ہے سننے سے موقع اور عمرہ احرام طواف اور سعی ہے یعنی ان تین چیزوں کا نام عمرہ ہے عمرے میں کیا کیا جاتا ہے میت سے احرام باندھ کر گیا حاجی اور پھر طواف کرتا ہے اور پھر صفا مروا کے درمیان سعی کرتا ہے عمرہ مکمل ہوا بھائی آپ کیا کرے بال منڈوالے یا بال چھوٹے کروا لے اور حلال ہو جائے باب یہ باب ہے حدی کے بیان میں قربانی کا وہ جانور جو حرام بھیجا جاتا ہے بھائی قربانی کے لیے اسے حدی کہتے ہیں بھائی الحدیو ادنا حدی جو ہے وہ ادنا جو ہے کم سے کم وہ بھیڑ بکری ہے بھائی کیا ہے بھیڑ بکری بھیڑ بکری ہے بھائی وہ امین سلاستی انوائن مینل ایل بکری و اور یہ تین قسم پر ہے اونٹ اور اونٹ ہے گائے ہے اور بھیڑ بک غنم اور شاد کا ایک معنی ہے بھائی بھیڑ بکری ہے بھائی تو اونٹ یا اونٹ نہیں گائے بیل وغیرہ اور اسی طرح بھیڑ بکری وغیرہ یہ ان میں سے جو بھی جانور بیچنا چاہے بھائی یوزی زال کا کل لنی یو فسا کافی ہے ان میں, ان, میں سے ان میں سے ہر ایک میں سنی بھائی یہ اس سے زیادہ سنی وہ جانور جس کے سامنے کے دانت گر جاتے ہیں مارانا اور دانت آتے ہیں بھائی اس جانور کو کیا کہتے ہیں سنی کہتے ہیں بکری میں یہ ایک سال بعد ہوتا ہے بھائی ایک سال بعد پھیڑ بکری میں اور گائے بیل وغیرہ میں یہ دو سال کے بعد ہوتا ہے دو سال پورے ہو جائیں وہ سنی ہے بکری ایک سال پوری ہو جائے یہ سنی ہے اور اونٹ جس کے پانچ سال پورے ہو جائیں بھائی چھٹے سال میں یہ کیا کہلاتا ہے سنی کہلائے گا بھائی پانچ سال پورے ہو گئے سمجھ میں آیا بھائی تو اگر ہدی کے طور پر کیا لے جانا چاہتا ہے بھیڑ یا بکری تو کم از کم کتنی عمر ہو اس کی ایک سال اور اگر گائے بیل لے جانا چاہتا ہے تو اس کی کم از کم کتنی عمر ہو دو سال اور اگر اونٹ لے کر جانا چاہتا ہے تو کم از کم کتنی عمر ہو پانچ سال بھائی سمجھ رہے ہیں ہونا چاہیے کلائن کافی <فَسَعِدًا> ہے اس, میں اس, سب میں سے سنی یا اس سے زیادہ مگر دمبی اور بھیڑ میں سے وان ڈمبی اور بھیڑ کو کہتے ہیں ہمارا نام مگر ڈمبیو بھیڑ میں سے فن الزآمین افی اس لیے کہ اس کے اندر بھی اس میں سے کافی ہے جزا بفتح فتح زال مانا نا زال کے فتحے کے ساتھ ہے جزا جزا کہتے ہیں وہ بھیڑ کا وہ بچہ جو جس کی عمر چھ ماہ ہو چکی ہو چھ ماہ ہو چکی ہو بھائی اور وہ اتنا ہو کہ اسے سال بھر کے دنگوں میں چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہ چلے بھائی اتنا یعنی موٹا تازہ ہو عمر چھ ماہ ہے لیکن سال والوں میں بھی چھوڑ دیا جائے تو اس کا پتہ نہیں چلتا بھائی انہی کی طرح لگتا ہے تو یہ جزا بھی کافی ہے اگر چھ ماہ کا ہو بھیڑ میں سے بھائی ولاجیل حد یہ مقصوری اور جائز نہیں ہے حدی کے اندر مقصول جس کا کان کٹا ہوا ہو بھائی جس جانور کا کان کٹا ہوا ہو کوئی عیب والا جانور نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے بھائی اللہ کے حضور قربانی کے لیے جانور لے کر جا رہا ہے تو عیب سے پاک ہونا چاہیے تو جس کا کان کٹا ہوا ہے پورا کان وہ جائز نہیں ہے حدی میں ولا اکسریہ ولا مخصور اکسریہ اکثر کان جس کا کٹا ہوا ہو تو وہ بھی جائز نہیں ہے مولانا اکثر کان سمجھے؟ پورا کان نہیں کٹا لیکن سے کچھ زیادہ کٹ گیا ہے اکثر کٹ گیا ہے تو یہ بھی جائز نہیں معلوم ہوا اس سے کم اکثر نہ ہو تھوڑا سا کٹا ہوا ہو تو وہ جائز ہے مولانا والا مقبول زینب ایک ہے زم نون ساکن ہے ایک زنب کہتے ہیں گناہ کو اور کہتے ہیں دم کو بھائی ولا الزنب اور نہ ہی وہ جانور جس کی دم کٹی ہوئی ہے بھائی دم کٹی ہوئی ہے ولا مختور ریجلی اور نہ وہ جانور جس کے ید بھائی ید کہا اور ریجل کہا انسان میں جیسے ہیں بھائی دو ہاتھ ہیں اور دو پاؤں ہیں جانور کے بھی اگلے پاؤں کو کیا کہہ دیا جاتا ہے کبھی کبھار ید کہہ دیا جاتا ہے اور پچھلے پاؤں کو آمد رجل, رجل کہہ دیا جاتا ہے تو یہاں یاد سے کیا مراد ہے اگلے دو پاؤں اور رجل سے کیا مراد ہے پچھلے دو, دو پاؤں ولا مقبول اور نہ وہ جانور جس کا ہاتھ یا پاؤں یعنی اگلا پاؤں یا پچھلا پاؤں کوئی ایک کٹا ہوا ہو یہ بھی درست نہیں ہے ولا ذایبت کہتے ہیں آخ کو اور نہ وہ جانور جس کی آنکھ چلی گئی ہو مولانا کیا ہو آنکھ چلی گئی ہو یہ بھی عیب والا ہوا یہ بھی درست نہیں ہے ولال کہتے ہیں بڑا ہی کمزور بہت ہی کمزور جانور بھائی مریل سا جانور سمجھنا اسے آجفا کہتے ہیں ولل بھائی اور نہ ہی لنگڑا جانور بھائی الاتن شیل منسک جو نہیں چل سکتا ہی بھائی قربانی کی قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا زبا کی جگہ تک بھی نہیں چل سکتا کل شعیب اللہ فی موز اور بھیڑ بکری جائز ہے ہر چیز کے اندر بھائی جتنے دم ہیں میں نے بتلایا تھا دم سے کیا مراد ہے بھیڑ یا بکری صرف حج میں دو جگہ جو ہے بکری نہیں بلکہ وہاں بدنا دینا پڑے گا یعنی اونٹ یا گائے وغیرہ بھائی تو کہتے ہیں بیڑ بکری جائز ہے ہر چیز کے اندر اللہ فی موزے آئیں مگر دو جگہ ہیں وہ کون تو دو جگہ ہیں کہتے ہیں منصاف طواف زیارتی جنوباً ایک وہ شخص جس نے طواف زیارت کیا جنابت کی حالت میں وہ من جامہ بادل و قوفی بے آرافا تھا اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے صخبت کی اپنی بیوی سے بادل و قوفی وقوف آرفا کے بعد بادل وقوف, آ وقوف ہے آرفا کے بعد بھائی اب اس کا حج تو فاسد نہیں ہوا لیکن اس نے چونکہ جنایت بہت بڑی کی ہے لہذا اب بکری بھی نہیں کافی بلکہ کیا کرنا پڑے گا ایک اونٹ یا گائے وغیرہ دبا کرنا پڑے گی لاجوفیما اللہ بدن تن اس لیے کہ ان دونوں میں جائز نہیں ہے سوائے بدنا کے بدنا یعنی بدنا سے صرف اونٹ مراد ہے مولانا سمجھا کیوں کہ مقابلے میں بقارا الگ آ گئی ورنہ تو بدنا کا اطلاق اونٹ پر بھی ہوتا ہے اور گائے بیل وغیرہ پر بھی ہوتا ہے بھائی لیکن یہاں بقارا خود ساتھ ذکر ہو گیا بھائی سمجھ میں آپ اور بقرہ میں یاد رکھیے یہ تا تانیس کی نہیں ہے گائے نہیں اس کا معنی بقرہ تا وحدت کی ہے بھائی ایک گائے یا ایک بیل دونوں پر یہ بقرہ کا لفظ بولا جاتا ہے تا نہ ہو تو پھر اس کا اطلاق کثیر پر ہوگا بھائی کثیر و ولیل اس میں جنس ہے بھائی ول بدنقارا اور بدنا اور بقارا جو ہے ان سات, سات لوگ آدمیوں کی طرف سے بھائی گائے میں کتنے حصے ہوتے ہیں سات, سات اسی طرح اونٹ میں بھی سات تو یہ سات آدمیوں کی طرف سے یہ کافی ہو سکتا ہے اذا کا نلوا واحد کا یورید القربہ جب جبکہ شرکا میں سے ہر شخص قربت چاہتا ہو اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہو کیا چاہتا ہو اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا کے لیے جب کہ ہر ایک اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہو تو درست ہے فیضا ارادہ نصیبی لحمہ بس اگر ارادہ کیا ان میں سے کسی ایک نے اپنے حصے کے ذریعے گوشت کا اللہ کے لیے قربانی اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے بلکہ وہاں مقصود ایک کا کیا ہے گوشت <سؤال> حاصل ہوگا تو لمب لاقین قربتی تو جائز نہیں ہے باقیوں کے لیے بھی قربت سے باقیوں کی بھی قربانی نہیں ہوئی مالا نہ سمجھ میں آیا بھائی اگر ایک بھی ایسا آ ساتھ ساتھی دار شریک ہوئے اور ساتھ حصے دار بھائی اور ایک ان میں سے مثلا پتا نہیں تھا قادیانی ہے بھائی قادیانی ہے بھائی تو ایک ان میں سے تو باقیوں کی بھی قربانی نہیں ہوئی بھائی سمجھ میں یہ ایک کا ارادہ گوشت کا ہے تو باقیوں کی بھی قربانی نہیں ہوئی کیونکہ جانور تو ایک ہی ہے مولانا جانور کیا ہے ایک ہی ہے تو کچھ میں آ جائے حکم قربانی کے لیے ہے کچھ کا مقصد ہے گوشت ہے تو یہاں تقسیم نہیں ہو سکتی ایک میں فساد آئے گا تو سارے میں ہی کیا آ جائے گا فساد آ جائے گا متا اور جائز ہے کھانا تتاو کہتے ہیں نفلی نفلی بھائی حاجی ہے اس پر قربانی واجب تو نہیں ہے حج افراد کر رہا ہے لیکن وہ خود کیا کر دیتا ہے کوئی جانور قربان کر دیتا ہے تو یہ نفل قربانی ہو گئی بھائی یا حج افراد کے لیے جا رہا ہے اس پر اب جانور لے جانا ضروری تو نہیں اس پر تو قربانی واجب ہی نہیں تھی لیکن یہ ایک جانور اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو کیا اب جو حاجی لے کر گئے ہیں ایک حسن نفلی قربانی کا جانور ساتھ لے گیا ہے ایک قرآن والے پر تو ضروری تھا اور اسی طرح حج تمتو والے پر بھی قربانی ضروری تھی تو ان میں سے ان قربانی کرنے والا خود گوشت کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا کہتے ہیں تینوں میں سے کھا سکتا ہے نفل قربانی کی ہو نفلی حدی ہو پھر بھی اس میں سے کھا سکتا ہے قرآن کی ہدی ہو یا تمتو کی ہدی ہو اس میں سے بھی خود کھا سکتا ہے جیسے بھائی یہاں قربانی آپ کرتے ہیں عید کے دن تو اس کے گوشت میں سے خود بھی کھاتے ہیں سمجھ میں آیا صدقہ بھی کرتے ہیں اور خود بھی کھا سکتے ہیں بھائی چاہے تو بلکہ سارا خود کھا لیں یہ بھی درست ہے بھائی تو کہتے ہیں من اور جائز ہے کھانا نفلی حدیمے سے اور تمستو کی حدیمے سے اور قرآن کی حدیمے سے ولا ایجوزیت الحدایا اور جائز نہیں ہے بھائی باقی کس میں سے باقی ہزیوں میں سے کھانا جائز نہیں ہے یعنی جو دم آ گیا تھا کسی نے سائی چھوڑ دی تھی دم آیا اب اس نے بھی قربانی کی ان آ, اس میں سے کھانا جائز نہیں کسی نے خوشبو لگا دی تھی پورے اور پر اس پر بھی دم آیا تھا اس میں سے بھی کھانا جائز نہیں ہے مولانا اسی طرح بھائی وقوف عرفہ کے بعد کسی نے صحبت کر لی تھی اس پر بدانہ آیا تھا اس میں سے بھی کھانا جائز کیونکہ یہ جو پہلے تین ذکر ہوئے نفلی ہدی تمتو کی حدی اور قرآن کی ہدی یہ قربانی کی طرح ہیں کس کی طرح ہیں <تصفح> اور یہ جو باقی ہیں یہ ملانا کفارات ہیں بھئی آپ سے جنایت ہوئی ہے جنایت کے کفارے کے طور پر آپ قربانی کر رہے ہیں لہٰذا اب اس میں سارے کو صدقہ کرنا ضروری ہے بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی؟ سارے جانور کو صدقہ کرے گا اگر خود کچھ کھا لیا تو اتنا پھر صدقہ اس کو کرنا پڑے گا بھئی وَلَا يَجُوزُ الزَّبْحُ حَدْيِ التَّتَوُعِ وَالْمُطَعْتِ وَالْقِرَانِ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ اچھا بھئی ان کو کب زبا کر سکتے ہیں؟ ان کا وقت کیا ہے؟ صاحبِ قدوری فرما رہے ہیں جائز نہیں ہے نفلی حدی کو ذبح کرنا اور متا کی ہدی کو ذبح کرنا یعنی تمطور کی حدی کو ذبا کرنا اور قرآن کی اللہ یوم النحر مگر کس دن یوم النحر کے دن یوم النحر یعنی ایام نحر میں ان کو ذبح کرنا ضروری ہے یوم النحر سے صرف دسویں مراد نہیں ہے بھائی گیارہویں اور بارہویں کو بھی تو قربانی ہوتی ہے دس گیارہ بارہ کے اندر بھائی انہیں ایام میں ذبح کر سکتا ہے صاحب قدوری کیا فرما رہے ہیں بھائی کران کی ہدی کو بھی انہی دنوں میں ذبا کرے گا تمتو کی ہدی کو بھی انہی دنوں میں ذبح کرے گا اور نفلی ہدی کو بھی انہی دنوں میں ذبا کرے, کرے گا یہ ایک روایت ہے جو نقل کی صاحب قدوری نے لیکن علماء نے لکھا ہے مولانا اشخت یہ ہے کہ نفلی جو ہدی ہے اسے جب چاہے ذبح کر سکتا ہے یوم النہر کی قید اس میں نہیں ہاں یوم النہر والے دن افضل ہے افضل یہ کہ اسی دن ذبح کرے لیکن اس سے اگے پیچھے کسی بھی دن ذبح کر لے تو کیا ہے نفل قربانی جائز ہے درست ہے تو ان کو یوم النہر کے علاوہ نہیں کر سکتے و یا ذبح بقیت الہدايا فی ای وقت ان اور باقی ہدیوں کو ذبح کرنا جائز ہے فی ای وقت انشاء جس وقت بھی چاہے باقی کوئی دم آیا والا نہ وہ جب چاہے ذبا کر لے وہ انہیں ایام نخر میں ضروری نہیں ولاب الحدایا اللہ فل حرم اور جائز نہیں ہے حدی کا ذبا کرنا اللہ فلحر مگر کہاں پر حرم ہاں یہ جو جتنی ہڈی ہے جس قسم کی بھی ہے یہ ان کو حرام بھی میں ذبح کر سکتا ہے بھائی و يجوز ان يتصدق بها على مساکین الحرم وغيرهم بر ائمہ فرماتے ہیں بھائی کہ ان کو صرف حرام کے جو فقرا اور محتاج ہیں انہی میں گوشت تقسیم کر سکتا ہے کسی اور کو نہیں دے سکتا لیکن ہمارے نزدیک کسی بھی مسکین کو دیا جا سکتا ہے حارم والوں کو بھی دیا جا سکتا ہے فقرا کو اور حارم سے باہر کے فقرا کو بھی yeah. دیا جا سکتا ہے یہ مانا ہے وہ تصدقہ بہا اور جائز ہے کہ صدقہ کرے اس کا مساکین حارم پر بغیر ہم یا ان کے اور ان کے علاوہ پر ولاج تاریخ و بل اور حدی حدی جو لے کر گئے ہیں اس کی تاریخ واجب نہیں ہے تاریخ کا مانا ہے یہاں پر عرفات لے جانا بے عرفات نویں کو جائیں گے اور دسویں کو قربانی کریں گے تو حدی کے جانور کو عرفات لے جانا واجب نہیں ہے بس ایما فرماتے ہیں عرفات لے جانا واجب ہے لیکن صاحب قدوری نے بتلا دیا آئند الاحناف اس قربانی کے جانور کو عرفات لے جانا واجب نہیں ہے ول افول نخرو وکل بقری وب ہو اچھا بھائی کیا طریقہ ہوگا ذبا کیسے کریں گے یا نحر کریں گے یا ذبا کریں گے تو بتلا رہے ہیں بھائی آپ کو کہ بھیڑ بکری ہو اس میں افول یا ان کو ذبا کیا جائے اور گائے بیل وغیرہ ہے ان کو بھی ذبا کیا جائے گا لیکن اونٹ کے اندر نخر افضل ہے بھائی نخر نخر اس کو کہتے ہیں کہ اونٹ کے پاؤں کو دائیں پاؤں کو گھٹنے کو موڑ کر باندھ دیا جاتا ہے اسے قابو میں کر لیتے ہیں کہ وہ بھاگ نہ سکے اور پھر یہ گردن پر آپ دیکھتے ہیں بھائی گردن اپنی گردن پر آپ دیکھیں یہ سینے کی طرف آئے گردن سے یہ ایک نرم سی جگہ آتی ہے پھر ہڈی شروع ہو جاتی ہے یہ گڑھا سا آتا ہے بھائی گردن پر اس جگہ پر اونٹ کو میزا مارا جاتا ہے کئی میزے مارے جاتے ہیں بھائی تو پھر یہاں سے وہ خون سارا نکل آتا ہے اس کو کہتے ہیں نخر بھائی کیا کہتے ہیں نہر کہتے ہیں اونٹ کے اندر نحر افضل ہے بھائی نحر افضل ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو اونٹ لے کر گئے تھے اپنے ساتھ بھائی سو اونٹ قربانی کے اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر ہی فرمایا تھا بھائی کون میں آپ نہر فرما رہے تھے اور اس وقت بھی لوگوں نے آپ کا عجیب معجزہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کو نحر فرماتے یہاں پر نیزہ اس کے مارتے بھائی وہ اونٹ گر جاتا دوسرا اونٹ بھائی رسی چھڑوا کے دوڑ لگا کر پہنچنے کی کوشش کرتا کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ اب مجھے کیجیے وہ پہنچتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہر فرماتے اگلا اونٹ دوڑ کر پہنچتا اور کھڑا ہو جاتا حضور اسے نہر فرماتے بھائی ہزار ہا لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزہ سب نے دیکھا بھائی قدم قدم پر معجزہ آپ کی دیکھتے تھے حضو صحیح تو یہاں دیکھو بھائی جانور کی جان جا رہی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو دیکھیے بلکہ اپنی سعادت ہے اس کے لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نخر ہو رہا ہے کہاں یہ فضیلت کس جانور کو مل سکتی تھی بھئی؟ تو ہر اونٹ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا کہ مجھے جلدی سے نخر فرما لیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو اونٹ لے کر گئے تھے بھائی تریسٹھ اونٹ بھائی یعنی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی بھائی اتنے ہی حضو نے اپنے ہاتھ سے نخر فرمائے ہاتھ سے نخر فرمائے بھائی اور پھر باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے کہ آپ ان کو نخر کیجئے تو اس میں بھی اشارہ ہو گیا بھائی تریسٹ اپنی عمر کی طرف کیا کر دیا اشارہ گویا کہ فرما دیا بھائی تو یہ اونٹ کے اندر نخر افضل ہے بھائی اس میں اونٹ کے لیے آسانی ہے اس کا خون آسانی سے نکل جاتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی آسانی سے ورنہ باقی جانوروں کے مقابلے میں اونٹ کی گردن بڑی طویل ہوتی ہے تو اس کے لیے زبا میں تکلیف ہے اور نخر میں آسانی ہے بھائی تو کہتے ہیں وال بودنی نحر بودن جمع ہے بادانہ کی بھائی اور بدنے میں اف... بدانا میں افول جو ہے نخر ہے بقری و اور گائے اور بکریوں کے اندر زبا ہے ان انسان ہی اذا يحسن اور اولا یہ ہے بہتر یہ ہے اینتل انسان ضبحہ کے متولی ہو جائے انسان او اس کے جانور کے زبا کا بھی نفسی ہی بھی خود بئی کیا ہو یعنی خود ذبح کرنا چاہیے اس کے ذبح کا خود متولی ہو جائے یعنی خود ذبہ کرنا چاہیے افضل یہ ہے بہتر یہ ہے ازا کا نہ یقینی کا جب کہ وہ اچھے طریقے سے یہ کر سکے بھائی اچھے طریقے سے ذبح کرنا آتا ہے اسے تو یہ اسے خود ذبح کرنا چاہیے وہ صدق جلال ہی و اور صدقہ کر دے جلال جمع ہے جل کی یا جل کی بھائی یہ جل یا جل یہ جھول کو کہتے ہیں جھول جانور کے اوپر ایک کپڑا ڈالا جاتا ہے بھائی کپڑا وغیرہ سمجھ میں ہے اسے جھول کہتے ہیں بھائی جھول سورج سمجھ میں آ گئے بھائی جھول کہتے ہیں تو صدقہ کر دے اس کے ان جانوروں کی جھول کو وہ خفا میہا مہار کو کہتے ہیں بھائی نکیل جو اونٹ کی ہے بھائی جو رسی جس کے ساتھ اس کو آگے پکڑ کر چلتے ہیں وہ مہار ان کو ان کو بھی صدقہ کرے بھائی ولا یہ ہوتی اجرت الجزاری مینہا اور نہ دے ذبا کرنے والے کی اجرت اس میں سے بھائی ذبا کرنے والے کو بطور اجرت کی یہ جھول یا مہار وغیرہ دینا جائز نہیں جائز نہیں تو جذار کہتے ہیں ذبا کرنے والا ومن اور جس نے بدنے کو ہانکا جو شخص اونٹ لے کر جا رہا ہے کیا اس اونٹ پر سوار ہو سکتا ہے یا سوار نہیں ہو سکتا راستے کے اندر بھئی طویل سفر ہے تو یاد رکھیے ہمارا نام یہ, یہ اونٹ وہ اللہ کی راستے میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے تو اس پر اس سے کسی قسم کا نفع اس کو نہیں اٹھانا بھائی درست نہیں ہے اس کے لیے ہاں اگر مجبوری ہو جائے مجبوری ہو جائے تو پھر مجبوری کی صورت میں اس پر سوار ہو سکتا ہے ورنہ سوار نہ ہو گئی اس پر سوار نہ ہو تو کہتے ہیں منصاقہ بدنا تن اور جس نے بدنے کو ہانکا یعنی بدنا لے کر چلا پسرا الارو کو بھی یہ مجبور ہو گیا اس پر سوار ہونے کی طرح سواری کی طرف وہ مجبور ہوا ر کی باہا تو کیا کرے اس پر سوار ہو جائے پھر سوار ہو سکتا مجبوری میں وَإن لم اور اگر یہ بے پرواہ ہے اس سواری سے لمبر کب ہا تو پھر سوار نہ ہو ضرورت نہیں ہے تو پھر اس پر سوار نہ ہو وہ کان الابن لم یا اچھا بھائی اگر بھائی اونٹ نہیں لے کر چلا ہے یا گائے لے کر چلا ہے یا بکری لے کر چلا ہے اب ان کا دودھ ہے اس کا کیا کیا جائے بھائی کہتے ہیں بھائی اس کا دودھ استعمال کرنا بھی اس کے لیے درست نہیں بھائی تو اگر قریب ہی پہنچ چکے ہیں تھوڑا سا وقت ہی ہے समझ में एक एक या कितना है तो अब क्या कर ले दिन में उसके थनों पर ठंडे पानी के छींटे मारे ताकि वो दूध पुष्प हो जाए वरना तो दूध जमा होता रहेगा जानवर को तकलीफ होगी भाई तो क्या करें ठंडे पानी के छींटे मारकर ताकि वो दूध क्या हो जाए पुष्क हो जाए और अगर कई दिन अभी चल रहा है तो अब तो भाई काफी सफर है तो وہ اون دودھ نکالتا رہے اور اس کو صدقہ کرتا رہے خود استعمال کرنا درست نہیں تو کہتے ہیں وہ انکان لہا لبن اور اس جانور کا دودھ تھا لم یخ لبہ تو دودھ نہ نکالے ولاق وا ہا بل ما الباروں کا مانا ہوتے ہیں پانی چھڑکنا <اِلْبَارِك> لیکن چھڑ کے ذرا کہتے ہیں تھن کو بھائی اس کے تھنوں پر پانی بل البارک ٹھنڈا پانی اس کے تھنوں پر چھڑکے اللہ بنو یہاں تک کہ دودھ منقطع ہو جائے بے خوش ہو جائے ومن سا قد ین فاطیبہ اور جس نے ہدی ہاں کی ہدی لے کر چلا فاطی بہت ہدی کیا ہوئی ہلاک ہو گئی راستے میں کیا ہوئی ہلاک ہو گئی فنکان اطاولی غیر بس اگر یہ نفلی حدیثی تو اس پر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں اب اور جانور خریدنے کی ضرورت نہیں بھائی یعنی ضروری نہیں ہے لینا چاہے تو مرضی ہے بھائی وہ انکان ان واجب ان فعالی ہو ان یقین غیرہ ہو اور اگر یہ ہدی واجب تھی سو نا واجب تھی بھائی تو پھر فعال فالحیم غیر مقام اہو تو اس پر واجب ہے کہ قائم کرے کسی اور کو اس کی جگہ پر یعنی دوسری حد دوسری حدی کا کیا کرے انتظام کرے دوسرا جانور لے بئی کیونکہ واجب تھی تو ابھی ذمے سے اتری نہیں ہے یہ تو راستے میں ہلاک ہو گئے قربانی نہیں کی اس نے اس کی وین اقابن کا سیر ان اقام غیر رہو اور اگر اسے ایب کثیر پہنچ گیا قربانی کے جانور میں عیب کا پیدا ہو گیا تو بھی غیر کو اس کا قائم مقام کرے دوسرا جانور لے مثلاً بھائی وہی جو ذکر ہوا کان اس کا نصب سے زیادہ کٹ گیا سمجھ میں ہے تو یہ آئ کا آیا اب دوسرا جانور لے بھائی کیونکہ اس قربانی یہ جو تھی اس پر واجب تھی اور ابھی تک اس نے قربانی دی نہیں کہ واجب سر سے اتر جائے تو بتلایا انہوں نے آپ کو بھائی وہی نقاب بہ آئے ان کا سیر اقام غیر اور اگر اس کو ایب کثیر پہنچے تو کیا کرے غیر کو اس کا قائم مقام کوئی اور عیب والی کے ساتھ جو چاہے کرے جو عیب والا جانور ہے جس میں عیب پیدا ہو گیا اسے جو چاہے کرے اسے بیچنا چاہے تو بیچ دے صدقہ کرنا چاہے صدقہ کرے جو بھی کرے اس کی مرضی ہے بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی کیونکہ جب غیر کو اس کا قائم مقام کر دیا یہ تو اس کی ملکیت ہے جو چاہے اس کے ساتھ کرے وَإِذَا فِي اور اگر حلاق ہوا بدنا راستے میں حلاق ہونے سے یہاں مراد ہے ہلاکت کے قریب ہو گیا کیا ہو گیا ہلاکت کے قریب ہو گیا راستے میں اگر وہ نفلی تھا بدنا نہ تو اس کو نحر کر دے کیا کر رہے نہر کر دے وصبغ نعلها اور رنگ دے اس کے جوتے کو خون کے ساتھ نعل جانور کے کھر کو بھی کہتے ہیں پاؤں کو لیکن یہاں اس کا پاؤں نہیں مراد بھائی بلکہ مراد ہے اس کے گلے کے اندر جو قلادہ لٹکایا گیا ہے میں نے بتلایا تھا ہدی میں کیا کرتے ہیں اس میں اشعار بھی جائز تھا کیا کیا, کیا جاتا تھا اس کے کوہان کو کچھ زخمی کر دیا جائے خون کر دیا جائے یا اس کے گلے میں کوئی پرانا چمڑا یا پرانے چمڑے کا ٹکڑا یا پرانا جوتا وغیرہ لٹکا دے سمجھ میں آیا تھا تو یہ بات ذکر ہوئی تھی مولانا اب وہ چونکہ عموماً جوتا لٹکایا جاتا ہے بھائی پرانا جوتا لٹکا دیتے تھے ہر ایک کو پتہ لگ جاتا تھا تو اسی یہاں نعل کا ذکر کیا بھائی کس کو ذکر کیا اسی لیے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے بھائی اے قلعہ تھا بھائی یعنی اس کا وہ جو قلعہ ہے وہ جو گلے میں لٹکائے ہوئی چیز ہے اس کو رنگ دے سابا کا نالا اور اس کا جو قلعہ ہے جو گلے میں لٹکایا ہوا وہ جو جوتا وغیرہ ہے اس کو رنگ دے بہا اس کے خون کے ذریعے یعنی اس کا خون اونٹ کو تو نہر کر دیا اس پر کیا لگا دے قلعہ پر بھائی خون لگا دے اس کا بھائی خون آلود کر دے اسے وزار آبا بہا سا تھا کہتے ہیں پہلو کو پہلو کو جانب کو وزار آبا بہا سا اور مارے اس کے ساتھ اس کے پہلو پر یعنی کوہان وغیرہ پر بھی وہ خون لگا دے مراد کیا ہے کوہان وغیرہ پر بھی خون لگا دے بھائی بھائی یہ کیوں خون کیوں لگایا کوہان وغیرہ پر اس کے پہلو پر اور قلادے پر کہتے ہیں کہ وہ زار بھیا سب کھاتا بھائی اس لیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ کیا تھا ہدی کا جانور تھا تو اب اس میں سے غریب لوگ کھائیں گے اور امیر کے لیے کھانا جائے تو یہ علامت ہے اس کے اس پر خون کا لگا دینا اس کے وغیرہ پر خون لگا دینا اس سے لوگوں کو پتا چل جائے گا بھائی تو کہتے ہیں بھائی اس کے کلادے کو خون سے رنگ دے اور اس کے پہلو پر اوپر بھی اس کو مارے بھائی وہاں یعنی وہاں پر بھی اس کو خون لگا دے و لم یا پینا اور اس میں سے خود نہ کھائے ہوا وا اس میں سے نہ کھائے ہوا وا غیر نہ وہ خود اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور مین الگ نیا مالداروں میں سے غنی کہتے ہیں مالدار کو عربی میں بھائی مالدار جو خوشحال لوگ ہیں وہ اس میں سے نہ کھائے بھائی غریب لوگ کھائیں اگر یہ نفلی تھا مالانا کیا تھا نفلی تھا وإن كان واجبًا أقام غيرها مقامها ور اگر یہ واجب تھا تو غیر کو اس کا قائم مقام کرے وسنع بها ما شاء اور اس کے ساتھ جو چاہے کرے خود کھائے بیچ جو مرضی کرے بھائی ويقلد ويقلد هذه التطوع والمتعه والقران اور تقلادا پہنائے بھائی تطوع نفلی حدی کو بھی اور سمتوں کی ہدی کو بھی اور کران کی ہدی اس کو پہنائے بھائی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے بھائی کہ قربانی کا یہ جانور لے جایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں میں بھی کیا ہو نیکی کا جذبہ پیدا ہو تو اس کی شہرت ہو اچھی بات ہے کوئی علامت لگا دو ہار اور گلے میں کوئی چیز ڈال دو بھائی نیکی کے کام کے اندر لوگوں کے سامنے کرتا ہے اس نیت سے کہ لوگوں کو بھی اس کا شوق ہو والا نا تو نیکی کام اس نیت سے دکھلا کر کیا جا سکتا ہے بلکہ اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا کہ دوسرے کو بھی گویا کیا کر رہا ہے اس کی ترغیب دے رہا ہے اور اگر دکھلاوے کا مقصد ہو تو پھر تو ساپنی نیکی ہی انسان نے گویا ضائع کر دی گئی تو یہاں پر بھی بھیا قربانی کے جانور لے کر جا رہا ہے تو اس پر کوئی علامت لگا دے صرف کس لیے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے اور نیکی کی طرح ترغیب ہو بھی ولا, يقلد دم الاحصار ولا دم النایات اور قلادہ نہ پہنائے پہنا احصار بھائی جس میں مقصور ہو گیا تھا جانی سکتا تھا جانور بھیجا تھا ولا دم النایات اور نہ جنایتوں کی جو دم ہے ان میں بھی قلادہ نہ پہنائے اس لیے کہ وہ یہ تو کفارے کے طور پر ہیں اور کفارے میں کیا ہے سزا کا معنی ہے لہذا اس کو چھپانا بہتر ہے کیا کرنا بہتر ہے چھپانا بہتر تو ان میں کوئی علامت نہ لگائے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی چلیے بس مولانا ہدا اللہ عالم بھی حقیقت الکلام